تینتالیسواں سوال جس طرح مکان اور دکان کا کرایہ وصول کیا جاتا کیا اسی طرح ہم کسی کو مخصوص رقم دے کر مہانہ آمدنی سکتے سب ہم اللہ میرے بھائی تو پھر سود کس بلا کا نام آپ سمجھے کہ جیسے مکان کا کرایہ آتا ایک لاکھ روپے دے کے ایک لاکھ کا کرایہ وصول کرنے لگ جاؤ ڈھائی ہزار روپے مہینہ تو اسی کا نام تو سود ہے بھائی میرے ایسا نہیں کر سکتے